ان الحمد نحمده نحمد ونستغفر ونعوذ دو من شرور انفسنا ومن املی اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فل شیتا ونفی ونفی یادی نا ہکت کاتی ول تم تم نسم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِلْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما <تصفيق> وقال تعالى في مقام آخر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غذبوهم يغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجول فکال بو اللہ رب العزت نے اس امت کی کامیابی کی بہت ساری صفات میں سے ایک اہم صفت جو بڑی جامع صفت ہے اور اس کا تعلق زندگی کی ہر شعبے کے ساتھ ہے وہ ہے امت وسط یہ امت وسط ہے درمیانی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اعتدال نہ ان میں افراد ہے نہ تفریح ہے نہ غلوب ہے نہ تقسیر ہے امت کے جس فرد میں جس طبقے میں اس وصب کو اختیار کیا اپنی زندگی کے جمی معاملات کے اندر وہ کامیابی کے منزل طے کرے گا غلو آ تو تباہی یقینی ہے تقصیر آ گئی کمی آ گئی تو بھی ناکامی یقینی ہے ہر چیز میں افراد و تفریح نقصان دہ آپ یوں دیکھے موسم شدید گرم ہو نقصان کا باعث ہوتا ہے شدید سردی ہو نقصان کا باعث ہوتا ہے آپ کی تیار شدہ پھل برباد ہو جاتی ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے یا زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہاں جہاں موسم معتدل رہتا ہے وہ سب سے بہترین علاقہ یا وہ سرزمین سمجھی جاتی ہے اور جہاں یہ تغیر آئے گرمی زیادہ ہونے لگ گئی ہے سردی زیادہ ہونے لگ گئی ہے تو ہم اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں دنیا جمع ہوتی ہے کہ ان کے اسباب کا تدارک کیا جائے سدے باب کیا جائے کس وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے کس وجہ سے سردی بڑھ رہی ہے یہی معاملہ انسانی جسم کے اندر آ جائے بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے لگ جائے تو بھی خطرات ہو جاتے ہیں کہ اس کا جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا اور بہت زیادہ گرمی ہو بخار بہت زیادہ ہو جائے تو بھی خطرات ہوتے ہیں کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ بخار سر کو نہ پڑ جائے دماغ کو نقصان نہ کر دے ہر چیز میں افراد اور افرید نقصان کا سبب ہے ایک اور چیز جس میں اعتدال کی بات میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مزاج کے اندر نرمی اور گرمی اس کے اندر اعتدال اگر آپ کے مزاج میں بڑی گرمی ہے بڑے غصیلے ہیں بڑا غصہ آتا ہے آپ کو اور غصے سے ہمیشہ لال پیلے رہتے ہیں رگے پھولی بھی ہوتی ہیں اس سے لڑائی اس سے لڑائی گھر میں لڑائی بازار میں لڑائی دکان پہ لڑائی مسجد میں لڑائی غصہ پن یہ گرمی آپ کو کیا نقصان پہنچاتی ہے ایک تو آپ کے جسم کو نقصان ہوگا بہت ساری بیماریاں آپ اس کا شکار ہوں گے نمبر دو آپ اپنے کاروبار میں بھی نقصان کا شکار ہوں گے اور نمبر تین اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیں گے اپنی مجلسیں اپنی محفلیں اپنے خاندان کو اور آخرت بھی برباد کر دیں گے چار نقصان ہو گئے جسم کا نقصان نمبر دو کاروبار میں نقصان نمبر تین خاندانی اعتبار سے آپ تنہا رہ جائیں گے مجلوس میں تنہا رہ جائیں گے اور پھر آخرت اس کے اندر بھی آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے نرمی بہت نرم ہیں آپ کسی بھی معاملے میں آپ کو غصہ نہیں آتا اس کو کہتے ہیں غیرت کا نہ ہونا جس میں کسی بھی معاملے کے اندر گرمی نہ ہو بلکہ وہ نرم ہی رہتا ہو یہ نرمی بھی جس میں اس قدر تکسیر اور کمی آ چکی ہے کہ جہاں آپ کو غصہ ہونا ہے وہاں بھی غصہ نہیں ہوتے تو یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے اور ایسا انسان بھی نقصان کا شکار ہوتا ہے اپنے وجود کے اعتبار سے بھی اپنے کاروبار کے اعتبار سے بھی اپنے خاندانی اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی تو مزاج میں نرمی اور گرمی کے اندر اعتدال بہت ضروری ہے مثلا ہم پہلی بات لیتے ہیں غصے کی مزاج کے اندر جو گرمی ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں ایک یہ گرمی پسندیدہ ہے انسان کو غصے والا ہونا چاہیے اور نمبر دو وہ غصہ جو ناپسندیدہ ہے کچھ مقامات ایسے ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں غصہ ضروری ہے وہاں غدناک ہونا ضروری ہے ایکشن لینا ضروری ہے اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کا غصہ وہ ضروری نہیں تھا اور آپ نے غصہ کر کے اپنے آپ کو نقصان دیا ہے غدناک ہونا محمود بھی ہوتا ہے مضمون بھی ہوتا ہے یعنی اس کے اندر بھی افراد اور تفرید نقصان دہ ہے اور اعتدال ضروری ہے کچھ کسی جگہ غصے کو پینا ضروری ہوتا ہے اور کہیں غصے کا ادھار کرنا ضروری ہوتا ہے ایک ایسا مزاج کا ایک ایسا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے اس کی طبیعت میں ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی اللہ نے دنیا کے مختلف حصوں سے لی ہے اور اس مٹی سے آدم الاسلام کو بنایا ہے اور اسی کیا مولاد ہے وہ مختلف قسم کی مٹی مختلف کلر رکھتی ہے اور مختلف مزاج رکھتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے انسانوں کے کلرز بھی مختلف ہیں مزاج بھی مختلف ہیں کوئی سفید ہے تو کوئی کالا ہے کوئی لال ہے کسی کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی ہے کسی کے مزاج میں بہت زیادہ گرمی ہے تو اس مزاج کو معتدل بنانا ضروری ہے غصہ ختم نہیں ہو سکتا وہ جو ہماری طبیعت کے اندر ہے بعض اسباب بنتے ہیں اس غصے کو ابھارنے کے ہم نے تو پہلے ان اسباب اسباب کا تدارو کرنا ہے وہ اسباب ہے کون سے جس کی وجہ سے غصہ بہت زیادہ انسان کو بے قابو کر دیتا ہے اور پھر شری تدابیر کیا ہیں جس کی وجہ سے انسان غصے پر کنٹرول کر لے غصہ فی سے ہی والا نہیں ہے کیونکہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے غصہ اللہ کی صفت بھی ہے اس کے رسول کی صفت بھی ہے فرشتوں کی صفت بھی ہے اہل ایمان کی صفت بھی ہے لیکن یہ صفات ایک اعتدال کے ساتھ ہو اعتدال کے ساتھ ہو تو یہ آپ کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور اگر اس میں کمی اور زیادتی ہو گئی تو آپ کو ایبدار بنا دیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل ایمان کی صفات ذکر کی ہے صفات کو ذکر کرتے کرتے فرمایا ولدینا یج تبونا کباسمی واہش واغی مومن تو وہ لوگ ہیں جو کبیرا گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں بے حیائی اور بے بےحودہ امور سے اجتناب کرتے ہیں اور جب کسی وجہ سے غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں متقین کی صفات بیان ہوئی نانی و اللہ غصہ پیتے ہیں لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں ایسے نیکوکار افراد سے اللہ محبت کرتا ہے تو یہ دونوں آیات کس بات پر دلالت کرتی ہیں غصہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو لیکن کامیاب مومن وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لئی سدید اللہ ان دلغ پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو بچھاڑ دے گرا دے شکست دے دے اسے آپ کو غصہ آیا اور غصے کا ادھار کرتے ہوئے آپ نے سامنے والے شخص کو بچھاڑ کے رکھ دیا ایسی درگت بنائی اس کی کہ وہ کبھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا لہو لہان کر دیا آپ نے یہ پہلوان نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں پہلوان کون ہے یم لکھو نفس ان جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے وہ غصہ جہاں ادھار نہیں کرنا چاہیے تھا اس جگہ غصے کو قابو کر لیتا ہے یہ پہلوان ہے شریعت کی نگاہ ہے اور بے جا گسا کر کے آپ نے کسی پر زیادتی کر دی شریعت کی نگاہ میں آپ سے بڑھ کر بزدل کوئی انسان نہیں ہے آپ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے غصے پر قابو نہیں کر سکتے آپ کے اندر کوئی جرت اور کوئی شجاعت نہیں ہے شجا بندہ تو یہ ہے شیر تو یہ ہے بہادر تو یہ ہے کہ غصے کا ادار نہیں کرنا تھا غصہ آ گیا اس نے غصے کو پی لیا غصے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں غصہ آپ کے اندر موجود ہے میرے اندر موجود ہے اور اس غصے کو ظاہر کرنے اور اس کو متحرک کرنے کے کچھ اسباب بنتے ہیں اور ان اسباب میں سب سے بڑا سبب ہمارا ازلی دشمن سب سے بڑا دشمن جس نے دشمنی کی ابتدا آدم علیہ السلام ہمارے ابو سے ابو البشر سے کی تھی اور وہ ہے ابلیس ان شیطان الکما من اصحاب دماد شیتان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن उसका اس کا مقصد اپنے گروہ کو اکٹھا کر کے جہنم میں لے جانا ہے شیتان کس سے بنا ہے آگ سے اور آگ بھڑکتی ہے شولہ جلتے ہیں اور لمحے میں جلا کے راک کر دیتی ہے اور غصہ بھی انسان کے اندر اس شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے شیطان انسان کے اندر وہ انگاری لگاتا ہے شولا بھٹکاتا ہے اس کا متحرک کرتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان شیطان یجری من ابن آدم مجردم انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان بھی ان کو یہ سرایت حاصل ہے وہ انسان کے اندر اس طرح اپنے مقاصد کو وس اور خیالات کے ذریعے پیدا کر کے اس انسان سے وہ کام کرواتا ہے جو وہ چاہتا ہے لڑاتا ہے میاں بیوی بی کے درمیان جو لڑائی ہے اس کے اسباب تلاش کرے بہت ستی سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان اسباب کو بہت بڑا کر کے اور فتنہ اور فساد کی صورت میں پیدا کرنا یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے اگر غصے کی کوئی جھلک دیکھنی ہو کہ ہمارے مزاج میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں غصہ ہے یا نہیں تو اس کی اگر مقدار جاننی ہے تو آپ شرے طلاق سے دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں اس وقت سب سے زیادہ جو چیز پھیل رہی ہے وہ طلاق ہے شادی کو ایک مہینہ ہوتا ہے دو مہینے چار مہینے ایک سال دو سال طلاق طلاق طلاق غصہ آیا طلاق طلاق طلاق وجہ کیا ہے غصہ بیوی نے بڑکا دیا یا شور نے بیوی کو بڑکا دیا وہ طلاق مانگ رہی ہے یا وہ طلاق مانگ رہا ہے اور یہ غصے سے طلاق طلاق طلاق اور پھر فتوا لینے کے لیے آتے ہیں فتوے میں کس بات کا ادار کرتے ہیں میں غصے سے بے قابو ہو گیا تھا میں ہوش و حواس میں نہیں تھا میری طلاق ہوئی ہے یا نہیں اور میرا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بس غصے میں بے قابو ہو گیا طلاق غصے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اس لیے شریعت نے کہا جو بہت سارے مفاسد کا سبب بنتا ہے غصہ اس پر کنٹرول کیجئے اللہ کے رسول کا فرمان ہے ابلیس روزانہ اپنی مجلس لگاتا ہے اپنے چیلوں کو بلا کر روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا کاروائیاں کی ہیں کہاں فتنے کہاں فساد کہاں آگ لگائی کہاں انتشار پھیلایا رپورٹ پیش کرو سارے رپورٹ پیش کرتے ہیں تم نے بھی ٹھیک کیا تبصرہ اس کا یہ ہے تم نے بھی ٹھیک کیا تم نے بھی ٹھیک کیا ایک کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کو لڑایا غصے سے آگ بگولہ کروایا اور اس کے بعد طلاق کروا کے آیا ہوں تو ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم سب سے جیت گیا ہو اور ایک مجلس میں تین تلاقیں دینا جب آپ غصہ کرتے ہیں تو اس کے ایک نقصان یہ ہے کہ آپ نے گھر برباد کیا آپ نے اور دوسرا شریعت کے ساتھ کھیلا اللہ کے سلم نے فرمایا کتاب آپ غصے میں ہو گئے کس بات پر گسا ہوا کہ شریعت کا مذاق کیا جا رہا ہے شریعت کا مذاق میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں اور کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جب شریعت نے تلاک کا طلاق دینی ہے تو طلاق رجی دیں اور وہ بھی عدت کے اندر دیں اس کی ایک مدت مقرر کی ہے اور وہ کیا ہے جب عورت اپنے منسج سے اپنے ایام میں سے پاک ہو جائے ہم بستری کیے بغیر اس کو ایک طلاق دینی ہے جس عورت کو آپ سمجھا چکے بار بار سمجھا چکے لیکن وہ سمجھتی نہیں ہے آپ ایسا نہیں کہ بس کسی وجہ سے غصہ آیا اور آپ نے طلاق طلاق طلاق اس کے پیچھے طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے حلال چیزوں میں آخری حد ہے یہ طلاق پہلے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں سلجاتے رہیں سمجھاتے رہیں کبھی بستر دور کر کے کبھی ادارے ناراضگی کر کے کبھی ہلکی پھلکی زرب کے ساتھ کبھی دو پارٹیوں کو دونوں خاندانوں کو بٹھا کر جب معاملہ نہ سلجھتا ہو تو آخری حد یہ انتظار کیجیے اس کے پاکیزگی کے ایام کا جب وہ پاک ہو جائے ہم مصری نکھیے بغیر اسے ایک طلاق دے کر چھوڑ دیجئے آپ کا مقصد دور کرنا ہے تو ایک طلاق دے دیجئے اگر غصے میں آپ نے طلاق دی تو اب آپ کیا نقصان کریں گے نمبر ایک شریعت کا کیا نقصان ہوا طلاق طلاق طلاق تین طلاق کے ایک مجلس میں دینا یہ قط جائز نہیں ہے یہ شریعت کی مخالفت ہے نافرمانی ہے تو اگر کوئی تین طلاقے دیتا ہے چار دے دے پانچ دے, دے دے دس دے دے ایک تو شریعت کی نافرمانی کی اس نے شریعت کی مخالفت کی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی غصے کی وجہ سے دوسرا طلاق واقع ہو گئی ہے وہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے اس لیے کہ پیرٹ ہی ایک طلاق کا تھا وہ پیرٹ ہی ایک طلاق کا تھا زہر کی نماز آج ہوئی ہے تو آج زہر کی نماز میں صرف زہر ہی پڑھ سکتے ہیں کل کی زہر نہیں پڑھ سکتے پرسوں کی زور نہیں پڑھ سکتے ملا کر تین دن کی زور پڑھ کے اگلے تین دن چھٹی کر لیں بالکل غلط بات ہے آپ کی ہوگی ہی نہیں حتیہ کہ یہ والی زہر جو ہم زہر پڑھتے ہیں زوال کے بعد اگر اس کو بھی وقت سے پہلے پڑھ لیں تو نہیں ہوگی انتظار اللہ نے اختیار دیا رجوع کا اور آپ چھین رہے اور اس کے بعد پھر ایک اور خزمناک فیصلہ ہوتا ہے حلالے کا ہلالے کی چھری لے کر لوگ دفتر کھول کر بیٹھے ہوئے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اور اللہ کے غذب کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ شریعت کو بدل ڈالے آپ کیا کہتے کہ اللہ کے رسول نے حلال کرنے اور کروانے والے پر جو لانت کی ہے وہ لانت بابن رحمت ہے بڑے بڑے مفتی اعظم ان کے فتوے موجود ہیں یہ لانت بابن رحمت ہے علی بہ تو شریعت کے تحت رہیں گے تو آپ کو شریح ہدایات کی روشنی میں مزاج کے اندر کوئی ایک ٹھہراؤ ملے گا بصورت دیگر آپ اللہ کی نافرمانی اور اس کے گزب کے تحت آتے رہیں گے ابلیس سب سے زیادہ کس بات پر خوش ہوتا ہے طلاق سے طلاق سے پہلے کیا کرتا ہے دونوں میں آگ لگاتا ہے چنگاری اور اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں اب دیکھیں گھروں کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں طلاق تک بات پہنچتی ہے اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کبھی ساس نے اس عورت کے شوہر کو یعنی اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے خلاف اکسایا ہوتا ہے. کبھی اس کی بہنوں نے اس کے خلاف اکسایا ہوتا ہے اور کبھی بیوی نے اپنی ساس کو اپنے شوہر کے خلاف ابھارا ہوا ہوتا ہے تو یہ اسباب پیدا ہوتے کہیں محبت بن رہی ہے تو کسی سے برداشت نہیں ہوتی تو ان کے درمیان لڑائی اور اختلاف کرنے کی سازشیں ہمارے ہاں اور پھر جگہ جگہ بیٹھے ہوئے عامل جنید بنگالی کے نام سے طلاق کروانی ہے آپ نے اختلاف کروانے ہے, بندش کروانی ہے یہ ساری صورتیں ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں جبکہ ایک حاکم کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے جادو گرو افراد کو جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ان کے قلوں کو تباہ کر دیں اور ان کو قتل کر ڈالے یہ غصے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے آپ تاویزات کروا رہے ہیں آپ جادو کروا رہے ہیں جادو سے بھی انسان اپنے آپ پر کابو نہیں رکھتا یہ خطرناک سبب ہے کالا جادو ایک ایسا جادو ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا وہ اپنی ماں سے لڑ رہا ہے وہ اپنے باپ سے لڑ رہا ہے اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے اپنے بسوں, بچوں سے لڑ رہا ہے ان کو مار رہا ہے ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اسے نہیں پتا اس لیے کہ اس پر جادو ہو چکا جادوگر موجود ہیں کسی کو کوئی مصیبت آئی فٹ سے وہ پہنچ جاتے ہیں جادوگروں کے پاس اپنے علاج کے لیے اور وہ ان کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں شریعت کو چھوڑیں گے تو آپ کو ایسے فتنہ پرور علماء سو ملیں گے یا پھر آپ کے پاس دوسرا راستہ مصیبت سے نکلنے کا یہ جادوگر ہے شریعت کے تات رہیں گے آپ کو کتاب و سنت کی رہنمائی میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور علاج موجود ہے اور کامیابی اور سعادت مندی کے ساتھ تو شیطان آگ لگاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اسے اپنا دشمن سمجھنا ہے شیطان کو اور یہ وہ دشمن ہے حدیق قرآن میں آتا ہے لا تر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ان یار کم من ترو لا ہوں یہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے اور جو دشمن خفیہ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بٹائے میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی پیٹ میں چھرا گھونپے ایسا منافق دوست یہ سامنے والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ آپ کا ہم نوا بن کر رہتا ہے اور جب آپ کو کسی مسئلے میں پھنسا دیتا ہے تو قرآن میں یہ خود موجود ہے کیا کہتا ہے ان خوف اللہ رب العالمین مجھے اللہ کا ڈر ہے میں تمہاری اس حرکت سے باز آ گیا آپ کو کفر تک پہنچانے کے بعد پیچھے جاتا ہے تیسرا سبب کیا ہے ایک تو ہو گیا سب سے بڑا محرک شیطان ہے ہر فساد کی جڑ یہی ہے تو اس کو دشمن سمجھنا ہے یہ واحد وہ ہے جو آپ کو غصہ دلاتا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے غصہ دلائیں ہم اس سے غصہ دلائیں یہ ہمیں غصہ دلاتا ہے ہم نے اس کو غصہ دلانا اس کو غصہ کیسے آتا ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسے غصہ کیسے آتا ہے جب آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اسے غصہ کب آتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں اسے غصہ کب آتا ہے جب رزق حلال کا اہتمام کرتے ہیں اسے غصہ کب آتا ہے جب آپ سلا رحمی کرتے ہیں اسے غصہ کب آتا ہے جب آپ غصہ پی جاتے ہیں تحفظ پڑھے زیادہ سے زیادہ کریں. لا اللہ پڑھیں. اپنی زبان پر کنٹرول آپ کا دشمن شیطان وہ کمزور ہو جائے گا اس کو کمزور کرنا ہے اس کو غصہ دلانا ہے جتنا غصہ آئے گا اتنا وہ کمزور ہوگا اور ہم نے اپنے شیطان کو کیسے پالا ہے ہم نے کیسے پالا ہے اپنے شیطان کو موٹا تازہ کیسے کیا ہے? نہ گھر میں آنے کی دعا نہ واشروم میں جانے کی دعا نہ نکلنے کی دعا نہ مسجد میں آنے کی دعا نہ مسجد سے نکلنے کی دعا نہ سونے کی دعا نہ اٹھنے کی دعا کوئی دعا ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں نتیجہ تر دوسرا بندہ نفسیاتی ہے مجھے برے خیالات آتے ہیں میں نے پانی دیکھا اپنے جسم پر میں نے خون کے دھبے دیکھے میرا کاروبار نہیں ہو رہا میری دکان میں یہ مسئلہ میرے ساتھ یہ مسئلہ میرے ساتھ یہ مسئلہ اولاد نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا نفسیاتی ہے یقین جانے جب اللہ کو چھوڑیں گے اللہ کے در کو چھوڑیں گے قرآن کو چھوڑیں گے مسجد کو چھوڑیں گے اللہ کی بندگی کو چھوڑیں گے آپ سے بڑھ کر ذہنی مریض اور نفسیاتی کوئی نہیں بن سکتا الا بذكر الله تطمئن القلوب اے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون اللہ نے اپنی بندگی کے اندر رکھا ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کے خزانے ہیں مال و دولت ہے نسلیں کھا سکتی ہیں اتنے پیسے ہیں ان کے پاس لیکن جو ذہنی اور قلبی سکون ہے اس سے وہ محروم ہیں اور ایک وہ شخص جس کے پاس دن میں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے یا دو وقت کا لیکن جب وہ سوتا ہے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ سوتا ہے دولت میں نہیں ہے عہدوں میں سکون نہیں ہے سکون کس میں ہے جب آپ کا مزاج شریعت کے تابع ہوگا اللہ سکون جیسی دولت آپ کو عطا فرما دے گا تو شیطان پہلا سبب بڑا سبب دوسرا یہ جادوگر اور پھر آپ کا اللہ کی بندگی سے دور رہنا یہ بڑا سبب بنتا ہے آپ پر کسی بھی اثر کا سرایت کر جانا نمبر تین تکبر جب ایک انسان متکبر ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بڑی گاڑی پر بیٹھا ہے تو چھوٹی گاڑی والوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میرے آگے کوئی نہ آئے اس بات پر غصہ آئے گا کہ میرے سامنے چھوٹی گاڑی والا کیوں ہے اور بڑے عہدے والا اور آپ اس کے لیے کھڑے نہ ہو اس کو گسا آئے گا میرے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا میرا صحیح مانو میں استقبال نہیں ہوا میرے راستے پر کارپیٹ نہیں بچھایا گیا مجھ پر پھول نہیں کیے گئے غصہ آئے گا کیوں اس لیے دل میں کبر ہے تکبر ایک ایسی بھیانک مرض ہے جس کی وجہ سے ایک انسان جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کے رسول کا فرمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ کبر سے دوسروں کا آپ حقیر سمجھتے ہیں اپنے عہدے کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے اپنی زینت کی وجہ سے ذہانت کی وجہ سے فتحانت کی وجہ سے آپ اپنے اندر بڑا پن سمجھتے ہوئے عزت کروانا چاہتے ہیں تعریف کروانا چاہتے ہیں اپنے لیے قیام کروانا چاہتے ہیں اپنے لیے مداح کروانا چاہتے ہیں اور نہ ہو تو آپ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں یہ آپ کی تباہی ہے متواد انسان وہ کامیاب ہے چوتھا سبب جو خطرناک ہے پرتشدد واقعات کو دیکھنا پڑھنا سننا روانا کی بنیاد پر ہمارے ملک میں کوئی دن ایسا ہے جہاں پرتشدد کوئی واقعہ نہ ہو جہاں پرتشدد کاروائیاں نہ ہو جہاں قتل و غارت کے واقعات نہ سنیں جہاں لوٹ مار نہ سنیں جہاں آگ لگایا جانا نہ سنیں ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اگر روزانہ کی بنیاد پر کسی کے سامنے ایسے مناظر ہیں ایسا انسان اپنی طبیعت کے اندر نرمی کے باوجود بھی ہمیشہ غصے سے لال پیلا ہوگا کیونکہ مسلسل یہ واقعات جب آنکھوں کی سامنے سے گزرتے ہیں تو انسان کے مزاج پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے جو شخص زیادہ تر موبائل پر ہوتا ہے زیادہ تر موبائل دیکھ رہا ہے چوبیس گھنٹے ایک ہی کام ہے فارغ بیٹھا ہوا ہے تو موبائل پر دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے اس انسان کو ذہنی مریض سے نفسیاتی ہونے سے ڈپریشن کا شکار ہونے سے اور گسیلا ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی اس نے تو چوبیس گھنٹے میں منظر دیکھنے اور آپ کے ذہن کو معاف کر دینے والی چیز ہے یہ اور ہماری نسل ہمارے بچے اس لیے برباد ہو رہے ہیں ہم اعتبار کرتے ہیں ہمارے بچوں پر اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے کام کاج ہیں دنیا کے معاملات ہیں لیکن ہر فتنہ اس موبائل میں موجود ہے اور بچیوں کے پاس تو ایک نامحرم چیز ہے یہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے وہ منظر آئے گا جو شرم دیکھنا حرام ہے وہ منظر آئے گا جس کا ذہن بھی بالکل ٹھیک ہوگا وہ خراب ہو جائے گا اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے تو آپ کے مزاج کے اندر گرمی کو پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے نمبر پانچ غسیلے پرتشدد کاروائیاں کرنے والے دوست اور احباب اور ہلکا اس میں بیٹھنا آپ کا دوست ایسا ہے جو بہت زیادہ غصے والا ہے کہتا کہ میں نے اس کو مار دیا میں نے اس کو مار دیا میں نے اس کو مار دیا میں نے اس کو نہیں چھوڑا میں نے اس کو نہیں چھوڑا میں نے اس کو نہیں چھوڑا اس نے میرے سامنے یہ بات کی اور میں نے اس کو دو لگا دی اور آج کے بعد اس کو میرے سامنے کھڑا نہیں ہوگا آپ کا بچہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی جب ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھے گا جو پرتشدد ذہنیت رکھتے ہیں اس کے اندر بھی وہ ذہنیت پیدا ہو جائے گی اس لیے تو کہا گیا کسی کی مسابت اختیار کرنی ہے مجلس اختیار کرنی ہے تو وہ مومن ہونا چاہیے لا صاحب اللہ مومن آپ کا ہم رفیق آپ کا ہم مجلس وہ مومن ہو پھر ذہنی تناؤ یہ بھی ایک سبب ہے کراچی کی عوام ہم بالخصوص اس پریشانی اور ازیت سے گزرتے ہیں اور دن میں دو دفعہ اب ٹریفک میں پانچ منٹ کا سفر ایک گھنٹے میں جب کریں گے پھر صبح کا یہی اور شام کا یہی جس نے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کرنا دس اور پندرہ منٹ والا سفر وہ گاڑی میں بیٹھے گھٹتا رہے گا اور نتیجہ تن وہ گالی گلوچ کرتا ہے اپنے آپ کو حکومت کو جو افراد ان روڈ رستوں کو بلاک کرنے کے سب پیچھے موجب بنتے ہیں ان کو گالی گلوچ اور لانت کرتا رہے گا نتیجہ تن اس کے مزاج کے اندر غصہ بھرا ہوا ہوگا جب وہ دو گھنٹے روڈ پر خوار ہونے کے بعد گھر جائے گا تو بتائیں گھر کے اندر وہ کیسے پیار محبت کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہاں پر بھی کوئی غصے والا مندر اس کو دکھا دیا جائے آگے سے کوئی ایسی بات ہو جائے بیوی بی کسی وجہ سے بچے کسی وجہ سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دو ذہنی تناؤ جب دوس میں ٹکرائیں گے تو لڑائی اور اختلاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا آئے دن روڈ بند ہے آئے دن احتجاج ہے آئے دن دھرنے. یہ خود بھی ذہنی مریض ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ذہنی مریض بناتے ہیں اس کا تدارک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اسباب میں سے ایک اور اہم سبب وہ اللہ کا نہ ہونا یہ تمام اسباب کا ایک خلاصہ ہے اللہ کا ڈرنا ہونا اگر اللہ کا ڈر ہو آپ کو پتہ ہے جب آپ غصے میں آتے ہیں تو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے آپ سے زیادتی ضرور ہوگی تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو زیادتی سے کون سی چیز بچا سکتی ہے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اس لیے شریعت میں جو تدابیر بتائی گئی ہیں اسباب کی یہ اللہ کا بندہ ان تدابیر کی طرف جاتا ہے غصہ آ گیا ان اسباب کی وجہ سے اب کیا کرنا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب کسی بندے کو غصہ آ جائے کسی بھی وجہ سے اور وہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کیوں کیونکہ محرک شیطان تھا اور آپ نے شیطان پر وار کر دیا من الشیطان الرجیم کہہ کر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإمَّا جب شیطان آپ کو ابھارے پسانے کی کوشش کرے برے خیالات کے ذریعے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا دوسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے تھے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا غصے سے چہرہ لال ہو گیا رگے پھول گئی اور ختم کر دے گا ایک اور وہ بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو چاہ کے بیٹھ جائے کیونکہ جو کھڑا ہے نا وہ جس پر غصہ کر رہا ہے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اسے مار سکتا ہے لیکن اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے غصے کے غصے اندر کم ہی آ جائے گی بیٹھنے سے وہ حرکت نہیں کر سکتا جو کھڑا ہوا کر سکتا ہے اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ٹھیک ورنہ وہ لیٹ جائے کون کرے گا یہ شخص کھڑا ہوا ہوا بیٹھ گیا بیٹھ گیا تو لیٹ گیا یہ کون کرے گا? تابوس کون پرے گا? جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کتنے لوگ ہیں غصے کی وجہ سے پل نکالتے ہیں چھوٹی سی بات پر قتل وغارد. یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی چوریوں پر کسی نے مرغی اٹھا لی کسی نے انڈا اٹھا لیا کسی نے کیا کر دیا قتل و وغیرہ شروع ہو جاتی اور دو قتل ہو گیا تین ہو گیا چار ہو گیا اسباب کیا ہے ایک چھوٹی سی چیز ایک اور حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ پانی پی لے تعوض بیٹھ جانا لیٹ جانا پانی پی لینا یہ وہ اسباب ہیں جو شری علاج کے طور پر بتائے گئے ہیں ایک اور حدیث خاموش ہو جائے جتنا بولے گا اس کو بھی غصہ آئے گا سامنے والے کو غصہ آئے گا دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک گالی گلوچ کر رہا دوسرا خاموش ہے نتیجہ کیا ہوگا بلا لڑائی ختم ہو جائے گی اس کو شرم آئے گی جو گالی گلوچ پر اترا ہوا ہے کہ میں گالیاں دے رہا ہوں اور سامنے والا خاموش ہے کتنا وہ زیادہ گالیاں دے گا زیادہ اپنی آواز کو اونچا کرے گا بلا اس کی خاموشی کی وجہ سے خلاف ختم ہوگا تو خاموشی بیٹھ جانا لیٹ جانا تاوز پڑ لینا اور پانی کا پی لینا یہ کبھی ہی اسباب ہیں آپ کے غصے کے ٹھنڈے ہونے کے اور اس وقت اگر دو آدمیوں کی لڑائی کے بیچ میں تیسرا آدمی ہو تو اس تیسرے آدمی کو چاہیے کہ اس پر ان کا علاج کرے ان امور کے ذریعے ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے کسی کو بٹھا دے بٹھا دے وہاں سے خاموش کروا دے وہاں سے لے جائے پانی پلا دے دونوں کو جدا کر دے یہ مدد کرنا دونوں کی ضروری ہے ناصر بننا ضروری ہے چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے تاکہ مسلمان بھائیوں کے درمیان بہت بڑے اختلاف اور انتشار کا خاتمہ ہو سکے لیکن ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں مزے لے رہے ہوتے ہیں یہ لڑائی کا اینڈ کیا ہوتا ہے یا ایک فتنہ کیا ہو گیا کئی لڑائی ہو رہی اختلاف ہو رہے ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے تاکہ اس منظر کو ہم سوشل میڈیا پر ڈال کر زیادہ لائک اور فالوورز حاصل کریں جبکہ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس منکر کو ختم کرنا اور آپ دوسرے منکر میں پڑ گئے تو اس غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہے نرمی اختیار کرنی ہے نرمی بھی اعتدال کے ساتھ ہاں کچھ غصے ایسے ہیں جس کو کرنا ضروری ہے وہ ہے جب شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو ایک بندہ شرک کر رہا ہے ایک بندہ کفر بک رہا ہے قرآن کی مخالفت کر رہا ہے وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے وہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے وہ اہل بہت کی توہین کر رہا ہے وہ شریعت کی جو آیات ہے اس کا استحزا کر رہا ہے اور آپ کی نرمی آپ کے اندر گرمی پیدا نہیں کرتی تو اس کو شریعت میں عدم خیرت والا انسان قرار دیا گیا جس میں حیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ نرمی ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کو کیا کرنا ہے مزامت کرنی ہے احسن انداز سے آپ نے اس منکر کا مقابلہ کرنا ہے اللہ کے رسول وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی غصے نہیں ہوتے تھے کبھی بھی غصے نہیں ہوتے تھے ہاں جب اللہ کے حدود کو پامال کیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو جاتے تھے حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر سرخی ایسے جس طرح انار کو نچوڑ دیا گیا آپ کی رگے پھول جاتی آواز بلند ہو جاتی یہ غصے کا ادھار ہے کیوں اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جس نے ریشمی جبا پہنا ہوا تھا غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرم ہوئے کلر کے اندر رنگت میں تبدیلی آئی آپ نے وہ جا پکڑا پھاڑ دیا آپ گھر میں داخل ہوئے میں تصویر تھی تصویر. آپ, غصے سے آپ کے کلر میں تبدیلی آئی اور آپ نے عائشہ ہمارے گھر کے اندر زیرو چیز کی تصویر آپ نے پردہ پکڑا اس کے پھاڑ ڈالا ہم تصویریں کچھ ہیں یہ فتنہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے دنیا دار طبقہ تو اپنی بات ہے دین دار ان کے اندر یہ فتنہ آ چکا ہے تصویر کشی کا یہ اللہ کے خزب کو دعوت دینے والی بات ہے تو اپنے آپ کو نرم رکھیں جہاں معاملہ ذات کا آ جائے ٹھنڈے بن جائیں اپنے غصے کو پی لیں جہاں معاملہ شریعت کا آ جائے آپ کے گھر کے اندر نماز نہیں پڑتا کوئی آپ کو غصہ ہونا ہوگا آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے آپ کو غصہ ہونا ہوگا آپ کے گھر کے اندر شریعت کی مخالفت کے پروگرام چلتے آپ کو غصہ ہونا ہوگا باہر آپ موجود ہیں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے دوستوں میں بیٹھے ہوئے آپ کو غصہ ہونا ہوگا یہ غصہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے اس کے رسول کی بھی سنت ہے جب اللہ اس کے رسول غصہ کرتے ہیں اس کے احکامات کی مخالفت پر تو یہ غصہ ہمارے اندر ہونا ہوگا بقیہ معاملات میں نرمی اختیار کیجیے یہ نرمی آپ کی زینت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں یح رم الرف یوحرم الخیر جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہے اپنی ذات کے معاملات میں نرم گوشہ بن جائیں ہر خیر آپ کا مقدر ہوگی اپنی ذات کے اعتبار سے اگر آپ کے اندر نرمی نہیں غصہ ہی غصہ ہے آپ ہر خیر سے محروم ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مزاج کے اندر وہ نرمی جو شریعت کے اندر مطلوب اور محمود ہے اپنے ذاتی معاملات کے تعلق سے اللہ ہر معاملے میں نرمی گوشہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور وہ غصہ جو آگ بگولا ہونے کا مزاج ہمارا بن چکا ہے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں اپنی ذات میں آئے ہوئے غصے کو پینے کی توفیق عطا فرما دے اور دینی معاملات کے اندر غصہ اور احسن انداز سے اس غصے کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما دے وما توفیق الا الحمد لله